اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویوم تقوم الساعت یبلیس المجرمون اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ سخت مایوس ہوں گے ولم یکن لہم من شرکائیهم شفائی بِشُرَكَائِهِمْ <كَافِرِين> اور ان کے شریکوں مطلب معبودوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے وَيَوْمَ تَقُومُ <يَتَفَرَّقُون> اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ مومن اور کافر الگ الگ, الگ ہو جائیں گے فہم سوری ہے تھی فہم فی رو تھی احبرون پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ باغ مطلب بہشت میں خوش و خرم ہوں گے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ لہٰذا تم اللہ کی تسبیح مطلب پاکی بیان کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے تمام حمد ہے اور تسبیح کرو پچھلے پہر اور جب تم زہر کے واقع میں داخل ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف. کی طرف ابلاس کے معنی ہیں اپنے موقف کے اس بات میں کوئی دلیل پیش نہ کر سکنا اور حیران و ساکت کھڑے رہنا اسی کو نا امیدی کے مفہوم سے تعبیر کر لیتے ہیں اس اعتبار سے مبلس وہ ہوگا جو نا امید ہو کر خاموش کھڑا ہوا اور اسے کوئی دلیل نہ سوج رہی ہو قیامت والے دن کافروں اور مشرکوں کا یہی حال ہوگا یعنی معائنۂ عذاب کے بعد وہ ہر خبر سے مایوس اور دلیل و حجت پیش کرنے سے قاصر ہوں گے المجرمون سے مراد کافر و مشرک ہیں جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے پھر شریکوں سے مراد وہ مابودان باطلہ ہیں جن کی مشرقین یہ سمجھ کر عبادت کرتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ان ان کے سفارشی ہوں گے اللہ کے ہاں ان کے سفارشی ہوں گے اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے لیکن اللہ نے یہاں وضاحت فرما دی کہ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا یعنی وہاں ان کی الوحیت کے منکر ہو جائیں گے کیونکہ وہ دیکھ لیں گے کہ یہ تو کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے پر قادر نہیں ہے بھوالے فتح القدیر دوسری معنی ہیں کہ یہ معبود اس بات سے انکار کر دیں گے کہ یہ لوگ انہیں اللہ کا شریک گردان کر ان کی عبادت کرتے تھے کیونکہ وہ تو ان کی عبادت سے ہی بے خبر ہیں پھر اس سے مراد ہر فرد کا دوسرے فرد سے الگ ہونا نہیں ہے بلکہ مطلب مومنوں کا اور کافروں کا الگ الگ ہونا ہے اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر و شرک جہنم میں چلے جائیں گے اور ان کے درمیان دائمی جدائی ہو جائے گی یہ دونوں پھر کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے یہ حساب کے بعد ہوگا چنانچہ اسی علیحدگی کی وضاحت اگلی آیات میں کی جا رہی ہے پھر یعنی انہیں جنت میں اکرام و انعام سے نوازا جائے گا جس سے وہ مزید خوش ہوں گے پھر یعنی ہمیشہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں رہیں گے پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی ذات مقدسہ کے لیے تسبیح و تحمید ہے جس سے مقصد اپنے بندوں کی رہنمائی ہے کہ ان اوقات میں جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اور جو اس کے کمال قدرت و عظمت پر دلالت کرتے ہیں اس کی تسبیح و تحمید کیا کرو شام کا وقت رات کی تاریکی کا پیش خیمہ اور سپیدہ سحر دن کی روشنی کا پیامبر ہوتا ہے عشاء شدت تاریکی کا اور ظہر خوب روشن ہو جانے کا وقت ہے پس وہ ذات پاک ہے جو ان سب کی خالق ہے اور جس نے ان تمام اوقات میں الگ الگ فوائد رکھے ہیں بعض کہتے ہیں کہ تصبیح سے مراد نماز ہے اور دونوں آیات میں مذکور اوقات پانچ نمازوں کے اوقات ہیں تمسونا میں مغرب و عشاء تسبہونا میں نماز فجر عشین سہ پہر میں اثر اور تغرونا میں نماز ظہر آ جاتی ہے بھوالے فتح القدیر جس حدیث میں ان دونوں آیات کو صبح و شام پڑھنے کی جو یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس سے شب و روز کی کوتاہیوں کا اضالہ ہو جاتا ہے وہ ضعیف ہے لہذا یہ فضیلت ثابت نہیں بحوالے سنن ابی داود حدیث نمبر پانچ ہزار چھئیتر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیل اللہ بعد موتها وکذالک تخرجون وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور وہی زمین کو اس کے مردہ ویران ہونے کے بعد زندہ آباد کرتا ہے اور اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالا جائے گا تم بشرون تشرون اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اب تم بشر ہو جو ہر طرف پھیل رہے ہو جو ہر طرف پھیل رہے ہو وَمِن آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ آنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فی لآیات اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَضِّ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے بلا شبہ اس میں علم والوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں اب چلتے ہیں آیات کے تفسیر کے طرف جیسے انڈے کو مرغی سے مرغی کو انڈے سے انسان کو نطفے سے نطفے کو انسان سے اور مومن کو کافر سے کافر کو مومن سے پیدا فرماتا ہے پھر یعنی قبروں سے زندہ کر کے پھر اذا فجا ہے مقصود اس سے ان اطوار کی طرف اشارہ ہے جن سے گزر کر بچہ پورا انسان بنتا ہے جس کی جس کی تفصیل قرآن میں دوسرے مقامات پر بیان کی گئی ہے تنتشرونا سے مراد انسان کا قصب معاش اور دیگر حاجات اور ضروریات بشریہ کے لیے چلنا پھرنا ہے پھر یعنی تمہاری ہی جنس سے عورتیں پیدا کی تاکہ وہ تمہاری بیویاں بنے اور تم جوڑا جوڑا ہو جاؤ ازواجن عربی میں جوڑے کو کہتے ہیں اس اعتبار سے مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے زوج ہے عورتوں کے جنس بشر ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا کی پہلی عورت حضرت ہوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا پھر ان دونوں سے نسل انسانی کا سلسلہ چلا پھر مطلب یہ ہے کہ اگر عورت مطلب یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کی جنس ایک دوسرے سے مختلف ہوتی مثلا عورتیں جنات یا حیوانات میں سے ہوتی تو ان سے وہ سکون کبھی حاصل نہ ہوتا جو اس وقت دونوں کے ایک ہی جنس سے ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے بلکہ ایک دوسرے سے نفرت و وحشت ہوتی یہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی بیویاں انسان ہی بنائیں پھر مودتاً یہ ہے کہ مرد بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہے اور ایسے ہی بیوی شوہر سے جیسا کہ عام مشاہدہ ہے ایسی محبت جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے دنیا میں کسی بھی دو شخصوں کے درمیان نہیں ہوتی اور رحمت یہ ہے مرد بیوی کو ہر طرح کی سہولت اور آسائشیں باہم پہنچاتا ہے جس کا مکلف اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ایسے ہی عورت بھی اپنی قدرت و اختیار کے دائرے میں ایسا کرتی ہے تاہم انسان کو یہ سکون اور باہمی پیار انہی جوڑوں سے حاصل ہوتا ہے جو قانون شریعت کے مطابق باہم نکاح سے قائم ہوتے ہیں اور اسلام انہی کو جوڑا قرار دیتا ہے غیر قانونی جوڑوں کو وہ جوڑا ہی تسلیم نہیں کرتا بلکہ انہیں زانی اور بدکار قرار دیتا اور ان کے لیے سخت سزا تجویز کرتا ہے آج کل مغربی تہذیب کے علمبردار شیاتین ان مضموم کوششوں میں مصروف ہیں کہ مغربی معاشروں کی طرح اسلامی ملکوں میں بھی نکاح کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے بدکار مرد و عورت کو جوڑا کپل تسلیم کروایا جائے اور ان کے لیے سزا کی بجائے وہ حقوق منوائے جائیں جو ایک قانونی جوڑے کو حاصل ہوتے ہیں قوطل اللہ الفکون انہی اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھیرے جاتے ہیں پھر دنیا میں اتنی زبانوں کا پیدا کر دینا بھی اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے عربی ترکی انگریزی فرانسیسی جرمن اردو ہندی پشتو فارسی سندھی بلوچی وغیرہ بے شمار بین الاقوامی اور علاقائی زبانیں ہیں پھر ہر زبان کے مختلف لہجے اور اسلوب ہیں ایک انسان ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں اپنی زبان اور اپنے لہجے سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں ملک اور فلاں علاقے کا ہے صرف زبان ہی اس کا تعارف کرا دیتی ہے اسی طرح ایک ہی ماں باپ آدم مہوا سے ہونے کے باوجود رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں کوئی کالا ہے کوئی گورا کوئی نیلگوں ہے تو کوئی گندمی رنگ کا پھر کالے اور سفید رنگ میں بھی اتنے درجات رکھ دیے ہیں کہ بیشتر انسانی آبادی دو رنگوں میں تقسیم ہونے کے باوجود ان کے بیسیوں قسمیں ہیں اور ایک دوسرے سے یکسر الگ اور ممتاز پھر ان کے چہروں کے خد و خال جسمانی ساخت اور قد و قامت میں ایسا فرق رکھ دیا ہے رکھ دیا گیا ہے کہ ایک ایک ملک کا انسان الگ سے پہچان لیا جاتا ہے یعنی باوجود اس بات کے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے نہیں ملتا حتیٰ کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے مختلف ہے لیکن اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ پھر بھی کسی ایک ہی ملک کے باشندے دوسرے ملک کے باشندوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ وامن ایتہم انامکم باللیل و النهار ويبتغاؤکم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیان ہیں جو سنتے ہیں و من آیتی یوریکوم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے پھر اس سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں تم تَخْرُجُونَ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے پھر جب وہ تمہیں زمین میں سے ایک ہی بار پکارے گا تو تم یکا یک باہر نکل آؤ گے وله ما في السماوات والارض كل للّه قانتون اور آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں اس کی ملکیت ہے سب اسی کے فرما بردار ہیں وہ هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو اهون علیہ وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اور وہی اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اسے لوٹائے گا اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی صفت اعلیٰ ہے اور وہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے وَرَمَا لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَتَخَافُونَهُمْ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ اس نے تمہارے سمجھانے کے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے کیا اس میں جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہیں شریک ہو سکتے ہیں کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے ہمسر لوگوں سے اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں یا جو عقل کرتے ہیں <تصفح> بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بغیر علم کے اپنی خواہشوں کی پیروی کی پھر جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف نیند کا باعث سکون و راحت ہونا چاہے وہ رات کو ہو یا بوقت قیلولہ اور دن کو تجارت و کاروبار کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرنا یہ مضمون کئی جگہ گزر چکا ہے پھر یعنی آسمان میں بجلی چمکتی اور بادل کڑکتے ہیں تو تم ڈرتے بھی ہو کہ کہیں بجلی گرنے یا زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے کھیتیاں برباد نہ ہو جائیں اور امیدیں بھی وابستہ کرتے ہو کہ بارشیں ہوں گی تو افضل اور امیدیں بھی وابستہ کرتے ہو کہ بارشیں ہوں گی تو فصل اچھی ہوگی پھر یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو آسمان و زمین کا یہ سارا نظام جو اس وقت اس کے حکم سے قائم ہے درہم برہم ہو جائے گا اور تمام انسان قبروں سے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے پھر یعنی اس کی یعنی اس کے تقوینی حکم کے آگے سب بے بس اور لاچار ہیں جیسے موت و حیات صحت و مرض ذلت و عزت وغیرہ میں کوئی اللہ کے حکم کے آگے دم نہیں مار سکتا پھر یعنی اتنے کمالات اور عظیم قدرتوں کا مالک تمام مثالوں سے اعلی اور برتر ہے لئیں کمییں شیں سر شا آیتبرارہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں پھر یعنی جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام اور نوکر چاکر جو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں وہ تمہارے مال و دولت میں شریک اور تمہارے برابر ہو جائیں تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے چاہے وہ فرشتے ہوں پیغمبر ہوں اولیاء و صلاح ہوں یا شجر و حجر کے بنائے ہوئے معبود وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں جب کہ وہ بھی اللہ کے غلام اور اس کی مخلوق ہیں یعنی جس طرح پہلی بات نہیں ہو سکتی دوسری بھی نہیں ہو سکتی اس لیے اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا اور انہیں بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا یکسر غلط ہے پھر یعنی کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم آزاد لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو یعنی جس طرح مشترکہ کاروبار یا جائیداد میں سے خرچ کرتے ہو یا خرچ کرتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ دوسرے شریک بعض پرست کریں گے کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو یعنی نہیں ڈرتے کیونکہ تم انہیں مال و دولت میں شریک قرار دے کر اپنا ہم مرتبہ بنا ہی نہیں سکتے تو ان سے ڈر بھی کیسا پھر کیونکہ وہ اپنی عقلوں کو استعمال میں لا کر اور غور و فکر کا اہتمام کر کے آیات تنزیلیہ اور تقوینیہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ایسا نہیں کرتے ان کی سمجھ میں توحید کا مسئلہ بھی نہیں آتا جو بالکل صاف اور نہایت واضح ہے پھر یعنی اس حقیقت کا انہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ علم سے بے بہرا اور زلالت کا شکار ہیں اور اسی بے علمی اور گمراہی کی وجہ سے وہ اپنی عقل کو کام میں لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور اپنی نفسانی خواہشات اور آرائے فاسدہ کے پیروکار ہیں پھر کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب اور آرزو ہوتی ہے جو اس طلب صادق سے محروم ہوتے ہیں انہیں گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے پھر یعنی ان گمراہیوں یا گمراہوں کا کوئی مددگار نہیں جو انہیں ہدایت سے بہرا ور کر دے یا ان سے عذاب کو پھیر دے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 چنانچہ اے نبی آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کے لیے سیدھا رکھیں اللہ کی فطرت اختیار کرو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے مُنیبین اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے دین پر قائم رہو اور تم اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور تم مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ کلو ہسب <فَرِحُون> یعنی جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ کئی گروہ ہو گئے ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں پھر جب وہ اپنی طرف سے انہیں رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ اس چیز مطلب نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی تو تم فائدہ اٹھا لو پھر جلد تم جان لو گے کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ وہ ان کے شرک کرنے کو صحیح بتاتی ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی اللہ کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہیں اور ادیان باطلہ کی طرف التفات ہی نہ کریں پھر فطرت کے اصل معنی خلقت پیدائش یعنی اللہ کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہیں اور ادیان باطلہ کی طرف التفات ہی نہ کریں پھر فطرت کے اصل معنی خلقت پیدائش کے ہیں یہاں مراد یہاں مراد ملت اسلام اور توحید ہے مطلب یہ ہے کہ سب کی پیدائش بغیر مسلم مکافر کی تفریق کے اسلام اور توحید پر ہوئی ہے اس لیے توحید ان کی فطرت یعنی جبلت میں شامل ہے جس طرح کے عہد الستو سے واضح ہے جس طرح کے عہد الستو سے واضح ہے بعد میں بہت سو کو ماحول یا دیگر عوارض فطرت کی اس آواز کی طرف نہیں آنے دیتے جس کی وجہ سے وہ کفر پر ہی باقی رہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی عیسائی یا مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں بحوال صحیح البخاری حدیث نمبر 4775 ہزار صحیح مسلم حدیث نمبر 2658 پھر یعنی اللہ کی اس خلقت فطرت کو تبدیل نہ کرو بلکہ صحیح تربیت کے ذریعے سے اس کی نشو نما کرو تاکہ ایمان و توحید بچوں کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے یہ خبر بیمانی انشاء ہے یعنی نفی نہیں کے معنی میں ہے پھر یعنی وہ دین جس کی طرف یکسو اور متوجہ ہونے کا حکم ہے یا جو فطرت کا تقاضا ہے وہ یہی دین قیم ہے پھر اس لیے وہ اسلام اور توحید سے ناآشنا رہتے ہیں پھر یعنی ایمان و تقوی اور اقامت صلاح سے گریز کر کے مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ پھر یعنی اصل دین کو چھوڑ کر یا اس میں من مانی تبدیلیاں کر کے الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے جیسے کوئی یہودی کوئی نصرانی اور کوئی مجوسی وغیرہ ہو گیا پھر یعنی ہر فرقہ اور گروہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے باطل پر اور جو سہارے انہوں نے تلاش کر رکھے ہیں جن کو وہ دلائل سے تعبیر کرتے ہیں ان پر خوش اور مطمئن ہیں بدقسمتی سے ملت اسلامیہ کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے اور ان کا بھی ہر فرقہ اسی جام باطل میں مبتلا ہے کہ وہ حق پر ہے حالانکہ حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے جس کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا اور یہ شرف اہل سنت کہلانے والوں میں سے صرف اہل حدیث کو حاصل ہے کر صلی اللہ پھر یہ وہی مضمون ہے جو سورہ انکبوت آیت نمبر انتالیس کے آخر میں گزرا پھر یہ استفام انکاری ہے یعنی یہ جن کو اللہ کا شریک گردانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں یہ بلا دلیل ہے اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی بھلا اللہ تعالیٰ شرک کے اس بات و جواز کے لیے کس طرح کوئی دلیل اتار سکتا تھا جب کہ اس نے سارے پیغمبر بھیجے ہی اس لیے تھے کہ وہ شرک کی تردید اور توحید کا اس بات کریں چنانچہ ہر پیغمبر نے آ کر سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید ہی کا واز کیا اور آج اہل توحید مسلمانوں کو بھی نام نہاد مسلمانوں میں توحید و سنت کا واز کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مسلمان عوام کی اکثریت شرک و بدت میں مبتلا ہے ہدم اللہ تعالیٰ